بسم اللہ وحمد اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں تو مجموعہ خارن گرمی دانشی مجھان گرمی اور باغ تم سم شیمس کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دار کتاب ولافت میں سے باب احال باب نمبر چوالیس ہے درس نمبر نو اور یہ باب کا آخری درس سے درس ہے ہاں جی اس میں پیج نمبر تین سو سے شروع اس کا پہلا پیراگراف سے ہی شروع ہو رہا ہے اس میں پانی کی جو مختلف حاصل ان میں سے ساتواں قسم وہ سابی ساتواں قسم ماول قناتیں فرماتے ہیں ماول قانعت قاریس کا پانی کا نعات ویسے جو ہے نہر کے معنی میں آتا ہے لیکن یہاں قاریث ملالے کنات ماول قنات وہ کیا ہے وہ نہر یہ قانات جو ہے قاری سے تجمہ کرتے ہیں وہ نہرون ایسا نہر ہے چونکہ نہر کو ہم جب کات بولتے ہیں تو یہاں با ایک مخصوص نہر ہے وہ نہرون یوسٹم بتو جس میں جو پانی جاری کیا گیا ہے وہ زمین کے نیچے سے نکالتے ہیں استعمبین اخراج کیا ہے تعطیل عرض اور جو اس پانی کے بل بورا الا منبیرن ہاں جی اندر جو ہے بورنگ کے ذریعے سے یعنی کیا اس کو ہاں جی ایک نالی سے دوسری نالی میں اندر اندر جو ہے کنویں کھو ایک تو کوئیں سے دوسرے کوئیں تک کھود کر جو پانی نکال بل بورا من الا منبیرن ایک کنواں کھوتے ہیں پھر اندر زمین کے اندر اندر جو ہے پانی دوسرے کنواں کھوتے ہیں تو ان دونوں کنواں کو اندر اندر ملاتے ہیں نالی نکال کر جو ہے ہاں تو, تو اس پوکھی ایک کنواں سے پانی اتنا زیادہ نہیں اوپر ستر زمین پر نہیں آ سکتے تو ایک کنواں کے پانی کو اندر خانہ جو ہے دوسرا نہر بنا کر ہاں جی نالی بنا کر جو ہے دوسرے پانی کنواں میں ملا دیتے ہیں یہ سب بل بورت کھود کر جو ہے بورنگ کے ذریعے سے منبیرن ایک کنواں سے الامبیرن دوسرے کنواں میں ڈال دیتے ہیں اس طرح ممکن ہے کئی کنواں یا کے وادے دیگر کھولیں اندر اندر ایک کنواں سے پانی دوسرے کنواں میں ڈالیں دوسرے کا تیسرے میں ڈالیں اس طرح جب پانی کی مقدار زیادہ ہو جائیں تاکہ لیو زہرا تاکہ وہ پانی پانی کو ظاہر کیا جائے اس کو ظاہر کے علاوہ وش ساتھ زمین پر پھر اس کو نہر میں ڈال کے آگے جاری کریں کھیت میں ہاں جی کھیتوں کو شراف کرنے کے لیے تو اس طرح یقیناً بہ زیادہ محنت ہے وہ ہوائی اور یقیناً اس پانی کا وہ مالک ہو جائے گا بلا زمین سے پانی کو نکال کے ساتھ زمین پر جاری کرنے پہ لمن استمبت تو جو بھی بندہ اس پانی کو اس طرح اخراج کریں گے ہاں جی جو بھی اس کنواں کو کھودیں گے اس طرح محنت کر کے اور اس کو پانی کو وہاں سے استعمال یعنی کیا ہے کنواں کھود کے پانی نکالا اور وہ اجڑا ہو اس پانی کو جاری کیا علاوہ چلا سات زمین پر اور ایک نہر بنا کے نہر میں جاری کیا اور نہر کے ذریعے سے آگے جہاں بھی وہ سیلاب کرنا چاہتے ہیں کرا لیتے ہیں تو یہ زمین کے جو ہے کنواں کی پانی ہے ایک قسم کا قاریض جو ہے ہاں جی بہت محنت طلب کنواں ہے پانی کا حصول یہ والا جو ہے ہاں جی اگر پانی یقین بات ہے جن جگہوں پہ پانی کی قلت تو وہ لوگ اس طرح کی محنت کر لیتے ہیں تاکہ اندر اندر کا ایک وانک ہو کر ایک وانک کا پانی دوسرے میں دوسرے کا تیسرے میں ڈال کر پھر آخر سات زمین پر ایک اچھی مقدار میں پانی ظاہر ہو جاتی ہے اور وہ نیر میں ڈال کے شراف کرتے ہیں اور آج کل جو ہے ممکن ہے ٹیوب ویل کے ذریعے سے پھر باہر نکالتے ہیں آگے یہ بات ختم ہو گیا پانی کے ساتھ قسموں کا ہاں جی آپ آخر شاض اللہ پانی کے بارے میں عمومی ایک فرماتے ہیں سماتی و یہ جو جائز سے زمین تمام لوگوں کے لیے تمام لوگوں کے لیے جائز وہ پینا من المیاہ الملوکت ہے کسی بھی ساز کی ملکیت میں موجود پانی سے مائل میاہ کسی کی ملکیت میں موجود پانی میال مملوکات کو لیا پانی کی کوئی بھی یہ سات کسموں میں سے جو بھی ہو اور وہ کسی کی ملکیت میں ہو آجی. ملکیت میں ہو تو بھی تمام لوگ جو ہے اسے پانی پی سکتے ہیں ہاں جی تمام لوگوں کے لیے جائز ہے لے جمین نہ سجود لیننا سے اشور پینا من المیاہ پانی کے تمام مملوک صورتوں سے میں جو بھی قسم ہے نہر ہو بڑا نہر ہو چھوٹا نہر ہو خواہاں ہو تالاب ہو کچھ بھی ہو بارش کا پانی ہو ہاں جی ہے تمام پانی کی قسموں سے جو ہے بندہ پینے کے لیے استفادہ کر سکتے ہیں اور وہی منع نہیں کر سکتے ول وضو وضو کے لیے اس پانی سے وضو کر سکتے ہیں ول غسل کے ضرورت پانی جائدہ غسل کر سکتے ہیں وال اختراف اور برتن کے ذریعے سے پانی لے سکتے ہیں انسانوں کی ان تمام جو ضروری برویات ہیں مجھے انسانی ضروریات ہیں اس کے لئے پانی لے سکتے ہیں کسی بھی معملو پانی سے اور کوئی کسی کو پانی پینے سے لینے سے ہاں جی وضو غسل کے لیے استعمال کے لینے سے معنی نہیں کر سکتے جب وہ برتن میں لے رہے اس کے علاوہ ولی سارے لانام اور تمام جانوروں کے, کے لیے بل باہن چوپان کے لیے وال حیوانی اور ہر کے حیوانوں کے لیے بھی اس پانی سے کسی کے بھی مملوک پانی سے ان کو پینے کے لیے دے سکتے ہیں سب کو اور شرمینہ اس پانی سے پینا جائز ہے اور پلا سکتے ہیں ولی سلی ساویہ اور جائز نے اس پانی کے مالک کے لیے انجم نہ کہ منع کریں روکیں منا شربے پینے سے کسی بھی انسانوں کو نہ جانوروں کو وال استعمالی اور ضروریات کے استعمال کے جیسے انسانوں کے غزو غسل پینے کے لیے وغیرہ اور دوسرے جانوروں کے لیے ہاں یہ تو پینے سے منع نہیں کر سکتے والے استعمال کے لیے ضروری استعمالات کے لیے وال اختراف میں اور کسی برتن میں اس کو پانی لینے کے لیے جائز نہیں ہے آجن کسی بھی شاہ کو برال انسان خواہ انسان والیوان یا حیوان انسان حیوان میں سے کسی کو بھی ہاں پانی جو ہے مانا اس کو پینے کے لیے اس ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے استعمالات کے لیے برتن میں لینا کیونکہ سے کوئی بھی معنی نہیں کر سکتے ہیں یہ مسلمانوں کا جو ہے فقی حکم ہے ہمارے سا سے علیہ رحمٰن نے اس کو بیان کیا ہے ہاں جی جانوروں کے لیے بھی معنی نہیں کر سکتے ہیں چیزاں کہ انسان کے لیے لیکن افسوس ہے والا والوں پہ ذرا غور کریں کائنات کی افضل ترین حسی ہاں جی اللہ کے پیر رسول کے دوش نبی پر سوار ہو کر پروان چرو مولا حسین اور آپ کے اصحاب اور رسول اللہ کے پوری خاندان آپ کے نواسوں بتیجوم بانجوں کے لیے جو ہے پانی آواب فرات ہاں جی اور جیسے جو ہے عظیم دریا کے پانی کو بھی ان کو پینے سے منع کیا ہاں جی تو کتنے ظالم لوگ تھے یہ لوگ ہاں جی جو آل محمد پر پانی بند کر لیتے ہیں جبکہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق جانور کو بھی وہاں سے پانی پینے سے کوئی منع نہیں کر سکتے یہاں سے معلوم ہو کہ یہ لوگ اسلام سے کتنا دور ہیں آگے فرماتے ہیں ولا و استاج نہرو یہ پانی کے حکم تھا اجمالی جو ہم ضروری حکم تھا ہاں جی آگے جو ہے ولا استاج اگر محتاج جو ہے کوئی بھی نہر نہرو نے الا اصلاح اس کی اصلاح تھا میں کوئی خرابی ہو گیا اس کو ٹھیک کرنے کے محتاج جو اور اوہافرین نیاؤ میں اس کو کھودنے کی ضرورت پڑ گئی وہاں مٹی بھر کے اور سدی سد نیاؤز کو کوئی بند وغیرہ باندھنا پڑا دیوار وغیرہ اس پر باندھنا پڑا یہ سکو بھی جس سے وہ نہر مضبوط ہو جائے تو یہ ذمہ داری جو ہے کس پر ہے ہوا اللہ صاحب نیر تو یہ ذمہ دار ہیں ان لوگوں پر جو اس نیر کا مالک ہے ہوا یہ کام اللہ صاحب نیر کے مالک پر اس کا ذمہ ہے ان کانواز اب یہ اگر نیر کا مل بندہ ہے تو وہ شیخ کا ذمہ ہے وہ ان کا جماعت اگر ایک گروہ اس نیر کا مالک ہے تو حبی قدر شرکت ہی جنا ان کا جو ہے اس نیر کے نیر کے پانی میں ان کا حصہ ہیں پھر مول الاصلاح عالم سے اس کے اصلاح کا ہاں جی بھی جو ہے خرچہ ان میں اس حساب سے تاثیم ہوگا جتنا ان کو اس پانی میں حصہ ہے برابر کا ہے تو سب کو برابر خرچہ دینا بڑا کسی کو زیادہ پانی سے حصہ ہے تو اس کو زیادہ پیسہ دینا پڑے گا کام کرنا پڑے گا پکانا یہ بات ختم ہو گیا اب فرماتے ہیں مختلف چیزیں پہلے آپ نے پڑھ زمین کا احیاء کرنا کوئی کس زمین کو آباد کرے احیاء کرے تو یہ اس کا ہو جائے گا تو یہ اہرا جو ہے فرماتے ہیں فرماتے ہیں مختلف مقاصد کے لیے احیاء کی مختلف صورتیں ہیں فرماتے وقان مرجۂ و احیال اراضی یہ زمین احیاء ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے آباد ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے اس کے اطلاق کرنے کے لیے مرجۂ احیاء زمینوں کے احیاء اس کے آباد کاری کے جو مرجا ہاں وغیرہ اس کے علاوہ دوسری چیزوں کے تہذیر جیسے پہلے کہ احتساب پیدا کرنے کے جو اسباب ہیں اور احیاج کے جو اسباب ہیں وہ اس کا مرجع کیا ہے للعرف عرف سے مربوط ہے ہر علاقے کے اپنے اپنے عرف سے مربوط ہیں ہاں وہ کام کہاں تک ایک زمین پر کہاں تک ہو جائے تو اس کو احیاٰ کہا جاتا ہے کہاں تک اس کی اور کام ہو جائیں اس کو تخصیص کہا جاتا ہے تحجیر کہا جاتا ہے تو شدہ معلوماتیں ہیں میں مختلف قسم کے اطور نشاندہ کریں ہمن ارادہ سکنا اگر کوئی شاید ایک غیر آباد زمین کو زندہ کر کے ادھر وہاں وہ رہنا چاہتے ہیں ہاں جی مکان بنانا چاہتے ہیں وہاں پر رہنے کے لیے تو پھر جو ہے اس کا احیاء کیسے ہوگا تو یا سر ایاؤ تو پھر اس اگر وہاں اگر وہ سکونت اختیار کرنا چاہتے ہیں وہاں رہنا چاہتے ہیں تو پھر اس کا احیاء یہ سر احیاء، تو زمین کا اہیا حاصل ہوگا بے تحوی تھی اس زمین کے ارد گرد جو ہے چار دیوار کھیلنے سے بھی حضرن پتھر کا اب لبن یا اینٹوں کا اور حشابن یا جو ہے لکڑیوں کا ہاں جی اب قصابن یا جو ہے نے وغیرہ کا ہاں جی بانس وغیرہ کا اب شف یا چھت لگا کے ان یہ سارے کام کرنے پڑے گا یعنی ارد گرد دیوار کھیلنے کے ساتھ ساتھ اوپر چھت بھی لگائیں تو پھر یہ احیا شمار ہو جائے گا لیکن بل حاضی رہتا اور اگر باڑا کے لیے جانور رکھنے کے باڑا بنانے کے لیے اس نے ایک جگہ کو قبضہ کرنا ہے احیا کرنا ہے پھر تو یا پھر اس کے لیے کافی تو ہاں صرف چاردوری کرنا کافی ہے اور وہ چاردیوری کسی بھی طرح سے پتھر سے لکڑی سے اینٹوں سے ہو سکتا ہے اس کے لیے پھر چھل لگانی کی ضرورت نہیں تو اور اگر اس نے کھیت بنانا ہے زراعت کے لیے جائے کو آباد کرنے تو بھی تہذیری تو اس کے ارد گرد تاجیر کا عمل کریں یعنی اطراف میں پتھر کے دیوار کھینچیں یا اینٹوں سے دیوار کھینچیں یا ہاں جی کوئی بھی دیوار جیسا ہم نے پہلے پڑھ لیا مٹی اطراف میں جو ہے تھوڑا تھوڑا مٹی پھینکے اونچا کریں ایک تو یہ وہاں تحجیر کریں دوسرا بیساکھی تھے اور وہاں جو ہے وہ ایک نہر بنائیں بساخی نے کافی ہاں جی تو وہاں پر جو ہے تحجر کریں اور تن وہاں اس زمین تک نہر بنا کے لے جائیں بس سو قلم اور اس کے اوپر پانی جاری کریں ہاں جی پانی جاری کرنے سے بس آباد شمار ہو جاتی ہے ہاں اس کا تاجر کیا پھر ایک نہر بنا لیا اس زمین تک اور اس میں پانی ایک دفعہ اس نے جاری کر دیا تو یہ اس زمین کے جو ہے زراعت کے لیے کھیت بنانے کے لیے آباد کرنا شروع ہوگا لیکن ہاں والا یہ شرط تو شردنی الحاظ ابھی اس میں جو ہے اس میں ہاں جی آباد کاری جو ہے اس میں ابھی کاش شرد ہے الحاظ ابھی کبھی بیج ہے ابھی ابھی کوئی فصل بونا ضروری نہیں ہے کیونکہ موسم ہوتے ہیں فصل بونے کے ہاں جی آباد کرنے کے الگ موسم ہے فصل کے الگ موسم ہے ولا شرد نیا الحاص فصل کی کوئی کاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں بلکہ جو ہے والے کیا اور اس کی طرح ایک نہر بھی بنا اس نے ایک پانی جاری کر دیا تو یوں سمجھے احا ہو گیا یعنی yani زمین کھیت بنانے کے لیے ولو کانت نت اور اگر ایک جگہ ہے وہ پہلے جو ہے غیرآباد ہے بنجر ہیں لیکن درختوں سے وہاں پر ڈکی ہوئے اور متشاہجمتاً اور درخت بھی ہیں اور وہ بہت زیادہ مقدار میں اور وہاں پر متشاہجموں کا مطلب کیا ہے بہت سے گاس بوس مسلم کی چیزیں سے وہ ڈھکی ہوئے جڑی کانٹوں سے بھی وہ جگہ ڈھکی ہوئی مسجرتن و متشا درختوں سے ڈھکے ہوئے اور طرح طرح کے مختلف گاز پھوس جو بن جانے اور کانٹوں سے ڈھکے ہوئے تو پھر اس کا قبضہ کیسے ہوگا خویقع تیاد جا رہا تو وہاں پر جو درختان ہے اس کو کاٹنے سے تو اس کا احیاط جو ہے وہ ثابت ہو جائے گا وہ مشیلتن اور اگر ایک جگہ ہے وہاں پر زمین کے اوپر جو ہے وہ غیر آباد بنجر ہے اس وجہ سے کہ اس کے اوپر پانی چڑھا ہوا ہے وہ بنا ہوا ہے ہاں جی تو پھر وہ مسئلہ نے بنا ہوا تو بھی تخلیش ہے تو اس جگہ کو خالی کرنے من المائی اس پانی سے الغالبت یہ جو اس کے اوپر چڑھا ہوا ہے اس پانی سے اس جگہ کو خالی کرو تو وہ آپ آواز آباد شمار ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا یہ کام کرنے سے یہ ہوتا ہے یا اس جگہ کے احیاط ثابت ہو جائے پانی سے او جگہ کو خالی کے جیسے آج کل موٹر چڑھا کے اس بالکل جگہ کو خوش کر دیا پانی وہاں دیا تو آواز شمار ہو جائے گا ولا الزمح <الْإِحْيَاو> اور البتہ جو احیا لازم نہیں آتے آباد کرنے لازم نہیں ہے بے نصب خیمہ ہے نگر کسی نے خالی صحرا میں ایک بنجر زمین میں سے خیمہ نصب کر دیا تو خیمہ نصب کرنے پہ آباد کرنا لازم نہیں ہے گا اور پستاد یا کوئی چھوٹا سا جو یہاں لکھا جیسے ہاں جی چھوٹا سا جو گرد بنا دیتے ہیں ایک کمرہ والا اور اس کو خاص پکا چھت نہیں لگاتے ہیں کانٹے بانٹے لگا کے ایک چھت سے بنا دیتے ہیں ہاں جی تو پستاد چھوٹا جو ہے اچھا کوئی چھپر جیسا بنا لیتے ہیں جیسے صحرا میں کھیتوں میں آدھی طور پر لوگ بیٹھنے کے لیے بنا دیتے ہیں تو ان چیزوں سے جو ہے وہ پھر مواتین بنجر زمین میں خیمہ لگانے سے یا پتاد بنانے سے ہاں جی تو وہ آباد کاری ثابت نہیں ہوتا ہے تو اس ساتھی چھوٹا جو کچا ہے اوپر کوئی غاز بات پھینک کے رکھتے ہیں ولا یفت کو من اراد الحیا البتہ ہمیں اگر کوئی شاید ایک بنجا زمین کو آباد کرنا چاہیں تو محتاج نہیں ہے لایافت من اراد ہیا جو آباد کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں الازن امام واد کے امام سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے آباد کرنے کے لیے ہاں جی بلکہ امام کی اجازت کے بغیر بھی آپ آب آباد کر سکتے ہیں وہیا المادن باقی مادن کا احیا معدنیات خواہ ظاہری ہو خواہ واطینی ہو اس کا احیاٰ کیسے ہوگا بال بلوگ الجہر یا اس معدنیات تک پہنچنا پہنچنا الجہر ہے اس کی جڑ تک ہاں جی اس کی جڑ تک جو ہے اس معدنیات تک پہنچنا پہنچیں گے وہاں سے جہاں سے معدنیات شروع ہوتی ہیں تو اب اس کا مالک جو ہے ہو جائے گا سمجھو احا ہو گیا ہاں نکالنا ضروری معدنیات کا بھی آپ کو نکالنا ضروری ہے ہاں معدنیات کو نظر آنے لگا ہاں جی اور مٹی اتنا ہٹایا کہ معدنیات نظر آنے لگا جو کہ اتنا خالی کیا معدنات نظر آنے معادنات تک پہنچ گیا احیاء ہو گیا الحمد للہ رب العالمین اور تو یہ باب احاواد بھی ہمارا ختم ہو گیا اور کل سے ہم باب الوکالت پڑھیں گے انشاءاللہ